عظم اللہ علّن الحمٰ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الروشہ صبر وطۂٰ باقی تمام سامعین خارن گرامی برادران سب کو شموت الباف سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر آج پانچ سو اکاون ایک سو ہیں ایک سو اوراد فتحیہ کے دروس کی تعداد ہے اور پانچ سو اکا جو ہے اور دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے تو ہمارے حلض بعض جو ہے اوراد فتح میں سے اسماع الحسنیہ کی شرح میں اس میں سے اس میں اعظم یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں کل جو ہے آپ لوگوں کو یہ مطلب بتایا تھا کہ یہ مبارک مبارکسم قرآن پاک میں تعریباً دو ہزار نو سو چھیالیس دفعہ آ چکا ہے اس کے بعد جو ہے یہ قرآن پاق قرآن پاک میں ایک بات سے بندہ نے پوچھنے کہ قرآن پاک میں سے چند آیاز مجیدہ جن میں یہ اسم مقدس ہے اللہ اس میں اللہ جن میں لفظ آ چکا ہے ہاں جی تو ویسے تو قرآن پاک میں دو ہزار نو سو چالیس طالباً ساٹھ کم تین ہزار قرآن پاک میں ہے طالباً قرآن پاک کے ہر صفحے پہ آپ کو ایک دو مرتبہ تو کم از کم جو اسم جلال ہے اس میں جلال اللہ ملے گا اس کے علاوہ جو ہے مجمع تو بڑی یہ تعداد تھے لیکن مداخلت میں چودہ آیات انتخاب کیا جن میں یہ اسم مبارک اللہ قرآن پاک میں آیا ہے ان میں سب سے پہلا جو ہے آیت میں نے کل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مبارک آیت اور اس کی توضیع کی تھوڑی سی توضیع کیا تھا جس میں تو یہ بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کا جو ہے سب سے پہلا کلمہ اپنے نام مقدس اللہ سے شروع ہوا ہے کیونکہ بھی اسم اللہ میں لفظ اسم سے مراد مسمہ ہے ذات حق ہے اللہ اس ذات حق کا نام ہے تو وہ ذات جس کا نام اللہ ہے وہ اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ہاں جی اور نہایت عظیم رحمتوں والا اور ہمیشہ رحمتیں فرمانے والا تو پہلے اس مبارک اسم میں قرآن باغ میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اس میں سب سے پہلا کلمہ اللہ چل جلالم اور قرآن پاک میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقدس کلمہ صرف جو ہے ایک سو چودہ مرتبہ آیا ہے تو گیا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنے آپ کو ایک سو چودہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صورت میں ہمیں اعلان فرمایا وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو وہ اللہ جو زمین آسمان کا مالک ہے رب ہے خالق ہے ہاں جی وہ اللہ بہت زیادہ مہربان سب سے بڑا مہربان اور ہمیشہ مہربان ہے ہمیشہ رحمتوں والا ہمیشہ شفقتوں والا ہمیں یہ حقیقت سمجھاتے ہیں اگر ہم اسی بسم اللہ کے اندر موجود ان تین آسمان کو ہم تدبر کریں تو بندے مومن کو اس اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ اللہ اپنے ایک مقدس کتاب میں فرمائے ایک سو چودہ مرتبہ اللہ رحمان و رحیم ہوں جبکہ رحمٰن رحیم اور بھی جگہوں پر آیا ہے لیکن صرف بسم اللہ کے سرب میں اللہ نے اپنے آپ کو ایک سو چودہ مرتبہ رحمٰن الرحیم سے متصف فرمایا اس کے بعد آج کے درس میں جو ہے نئی آیت جو ہے ہاں جی عائد نمبر دو جس میں یہ مبارک اسم آیا ہے وہ اللہ بغل عمات اللہ بغافِر بقر عید نمبر چوہتر ہے ہاں جی غم اللّہ لفظ اللہ لفظ جلال اللہ اس مقدس عائد کے اندر ہے اللہ لحمِ اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے وہ نہیں اللّہ تعالی بغل بے خبر غافل عما ان تمام کاموں سے تامل جو تم انجام دیتے ہو. اے بند مومن اللہ تعالیٰ تمہاری تمام اعمال سے باخبر ہے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں سناتے ہیں بند مومن تم یہ نہ سوچو مجھے تمہارے احوال کے بارے میں تمہارے اعمال کے افطار کو خبر میں کوئی خبر نہیں, نہیں. میں اللہ حرکت تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہوں یعنی اللہ اپنے علمی احاطہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ نے جو ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے اپنے علمی احاطہ کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے تو اگر ہمیں اس بات پر علم ہو جائے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہاں جی میرے تمام اعمال سے مکمل باخبر ہے میں اسے چھپ کر کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں جو کچھ کروں گا میں بولوں گا اس کے سامنے ہوگا میں چلوں گا میں بھروں گا میں تمام حرکات شکنات مخصوص شری جاہری سب اس کے سامنے ہوگا اللہ کو سب کا علم ہوگا اگر انسان کو یہی بات پختہ ہو جائے ذہن میں اس پر اس کا ایمان مضبوط ہو جائے تو انسان کیسے گناہ کریں اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے کیسے گناہ کریں بات یہ کہ ہم ان آیات پر پختہ ایمان لانے کی ضرورت ہے تیسری آیت فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و مایو ال بغر عید نمبر سے ہے سیونٹی سیون سیونٹ اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون کیا وہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ اللّہ بے بےشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون و ما مایول وہ تمام چیزیں جو انسان چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اللہ فرما ہاں جی یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کی آیت میں سے ہاں جی صفت علم کو بیان کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ یہ انسان یہ محلوب ہاں جی نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ نہیں کرتے ہیں جو لوگ چوری چھپے لوگوں سے چھپ چھپا کے جو بھی حرکات و سغنت اچھے برے کرتے ہیں یہ عالیہ نہیں کرتے ہیں اچھے برے حرکات اللہ اللّہ ہیں مجھے سب کا علم ہے ہاں تو مجھ سے چھپ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے اس مبارک میں بھی الَََ اللہ اسم جلال اللّہ چوتھی آند اللہ و اللّہ رحمت میشا اللہ و اللہ اشم جلال اللہ سرح بقرائے نمبر ایک سو پانچ ہے و اللّہ اللّہ کے ذات رات اقدس اللہ یہ اختر خاص کر دیتا ہے برحمت یہ اپنے رحمت کو جسے میہ شاء جس سے چاہے یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے رحمت سے خاص کر دیتا ہے اب اللہ کے رحمت کے نظرے میں ہاں جی انسان کو ایمان مل جاتی ہے دین مل جاتی ہے اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے دنیا دین دن، دن، دنیا آحرت سب کی کامیابیوں کی چاوی رحمت لاہی ہے یعنی رحمت لائی نہ اللہ کے چشم رحمت اللہ کی چشم رضا اللہ ہمیں رکھے ہاں جی اپنی رحمت سے نگاہ فرمائے گا ہمارا سارے کام سجا جائے گا اللہ خدا نہ سکار و غضب کی نظر فرمائے تو ہمارے سارے کام بگڑ جاتے ہیں اللہ بندے کو شاہ میں اسی کو راضی رکھے ہاں جی اور اس کی ناراضگی سے ڈرے اللہ اللہ کی ذات خاص کر دے اپنے رحمت سے معیشت سے چائے اللہ کیسے چاہے گا تو جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اس کے اللہ کے احکامات پر چلے گا اسے کو چاہے گا اور اسے کو اپنے رحمت سے نوازے گا جو اللہ کی احکامات کی مسلسل نافرمانی کرتے رہیں گے اللہ اسے اس کیسے چاہے گا اب نہیں جائیں گے اپنے رحمت سے بھی محروم رکھیں گے تو بات واضح ہے حضین کرم نمبر پانچ و اللّہ فضل عظیم <لِلَّزِيم> و ادھر بھی لفظ اللہ جلالہ ہے اس میں جلال اللّہ اور اللہ کی ذات ذلفضل عظیم یسر بغرالمرخواش ہے اور اللہ فضل عظیم یعنی بہت بڑے فضل و احسان والا ہے ہاں جی پوری کائنات دوسری کے فضل سے احسان سے تو وجود نہ آئے نا کیونکہ فضل کے معنیٰ احسان احسان کے معنی یہ ہے کہ آپ باندھے کی طرف سے کسی ایسی نیک کام کے ایسی کسی کام کے سبقت کے بغیر جو اللہ کی طرف سے کسی نعمت کا کسی احسان کسی کو بلائی کو مستحق ہو جائیں کسی عز کا ابتدا نہ اللہ کی طرف سے نعمتوں سے نوازنا یہ احسان ہے فاضل ہے ہاں ہم سب کو پوری کائنات کے ہر شیخ و اللہ نے وجود بخشا ہاں وہ ہمارا اللہ کے کی اوپر کیا احسان تھا ہم تو تھا ہی نہیں احسان کیسے کریں ہاں جی ہمارے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں آنکھ جیسے عظیم نعمت کان جیسے عظیم نعمت زبان جیسے عظیم نعمت دہل و تعمار عظیم نعمت آپ کی پوری ہاتھ پہ تمام عذاب و جوارے جن میں سے ایک ناقص ہو جائے تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے انسان سوچنے سے پتہ چل جاتا تو یہ سب اسی اللہ نے ہمیں دے دیا اس وقت مانگ کے پیٹ میں دے دیا تو مانگ کے پیٹ میں ہمارا اللہ کے اوپر کیا احسان ہو سکتا ہے ہم نے کون سے نیکی کیا جس کے عوض میں اللہ یہ ساری بلائی یہ ساری نعمتیں ہم ان ساری نعمتوں سے ہمیں نوازیں اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو ہمارے وجود کے اوپر ہے ہمارے جسم کے اوپر ہے ہاں جی سب کے سب جو ہے اسباب فضل اور احسان ہیں جی لہٰذا ہمیں ان نعمتوں کا ہمیشہ شاکر رہنا چاہیے شاکر یہ کہ اعضاء کو ہم غلط راستے میں استعمال نہ کریں عظہرہ میں آگے جو ہیں آیت نمبر چھ ان اللہ عسم العلیم سرح بقرا نمبر ایک سو پندرہ ہاں جی انََََََََََ اللّہ واسم جتنے بھى اللہ ہے لفظ ان نشر ميں لاگيں بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے وسط والا ان اللہ كى حضانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ جس کو جو چیز جتنے مقدار میں دينا چاہے وہ دینے پر قادر ہے اس کے پاس موجود ہے کیونکہ اس نے ام لے کن بھیا خون سے دینا اور وہ عالم بھی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے ہاں جی اس کے ضرورت کتنی ہے اس کو دے دیں فائدہ ہے نہ دے دیں فائدہ ہے سب دیکھ کے اللہ تعالیٰ دے دیتا تو ان اللہ بے اللہ تعالیٰ وحسن علیم ہاں بڑا جو وسعت والا اور جاننے والا یعنی جو ہے اس کی درگاہ ہے نہیں بے شک اللہ تعالیٰ وسط والا جاننے والا ہے اور اس کی درگاہ میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے اور ساتواں اللہ جو ہے کل ان تم عالم عم اللہ سورح بقر نمبر ایک سو چالیس ہے اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب آپ کہہ دو ان سے ان تم عالم ہاں جی ام اللہ کہتے میرا حبیب کیا تم لوگ زیادہ جاننے والا ہو زیادہ جانتے ہو یا اللہ ہاں جی تم, تم لوگ زیادہ جانتے ہو یا اللہ یعنی یقینی باتیں واضح ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ اللہ علم اللہ کا علم جو ہے اللہ کے علم ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز پر شایا احاطہ بالکل شعین علم اللہ نے حقرآن باب میں لہذا جو ہے آ ان تم آلم امز جلال اللّہ تم لوگ لہٰذا جانتے ہو یا اللہ واضح اللہ ہی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کا علم ہے تو پھر ہمیں اللہ کے علم کے سامنے سر تسلیم ہم رہیں اور یہ جرد نہ کریں ہاں کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا پتہ نہیں ہے ہاں جی اور ہم اس کو اس غفلت میں ہم کچھ کہیں سے نہیں ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ پوری کائنات اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرف ہاں جی حاضر ہے اور ہمیشہ حاضر ہے ہر وقت حرض ہر تمام بندوں کے موجودات بُر عالم اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرف کوئی چیز ایک ذرم یا اللہ سے مخی چھپا بنی آج نمبر آٹھ فسئی یقفی کام اللّہ و علی سرح بقراہ نمبر سینتیس اس میں بھی اللہ پیارے نبی سے اللہ مخاطب کر کے فرماتا ہے میرے حبیب حسی یقفی بے شک آپ کے لیے کافی ہے ہم ان کے مقابلے میں اللہ اللہ کے ذات ذاتحبیب کفار کے مقابلے میں غار کی ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہاں ان کے ہر خدنوں کو خاموش کرنے کے لیے اور ان کی طرف سے جلائے گئے ہر آپ کو خاموش کرنے کے لیے ہر جنگ کو شکست میں تبدیل کرنے کے لیے آپ کے لیے اللہ کافی ہے حسۂ عقفی کام کافی ہے میرا ابھی آپ کے لیے اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے دشمنی کے مقابلے میں کیونکہ وہ ہوا سمیعن علیم کیونکہ وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ کافی ہے آپ کے لیے ہاں جی یعنی کن کے والے میں آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں اور وہ ذات سننے والا اور جاننے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا ہیں پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ بالکل بے فکر رہیں پیارے نبی آپ بالکل بے فکر رہیں آپ کو دشمنوں کے ہر مگر دھوکوں سے بچانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے کیونکہ اللہ جو ہے اللہ کو ان کے اعمال دے کیونکہ اللہ ان کے اعمال دیکھ رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں اور اللہ کے علم و نظر سے ان کی کوئی قول و عمل مخفی نہیں ہے ازان کرم دیکھو کتنی عظیم آیت ہے ہاں جی و اللہ نے فرمایا شاید میں پھنس اکفی کو حم اللہ وسلم آٹھواں آیت اور نواں آیت واللہ اللہ تعملون خبیر واللہ اللہ تعملون ملونخر بقرائے نمبر 234 سو اس میں بھی اللہ ہے واللہ اللہ اللہ کے ساتھ بیما ان تمام کاموں کا انسانوں تم انجام دیتے تو تا ملون خبیر, خبیر, خبیر باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ہر عمل و کرتوت سے باخبر ہے تو جی انسان اللہ سے چھپ کر یا مخی رکھ کر رکھ کر خوش بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے بندہ میں تمہارے ہر ہر عمل سے باخبر ہوں لہٰذا بند مومن کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں اور اللہ سے اور اللہ کو بےخبر رکھ کر خوش بھی نہیں کر سکتا ہوں یہ احساس و ایمان ہمارے گناہوں سے بچانے میں بہت مددگار سنگا یہ, یہ احساس اور ایمان جو ہے ہمیں ہمیں گناہوں سے بچانے میں بہت مددگار ہوں گے جب بندہ ایک یہ احساس ہو ایک قوی ذات ایک علاق شین قدیر والی ذات ایک شین علیم والی ذات ایسی ذات ایسی پاغذات میری زندگی اس کے میں ہے میری موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے میری دنیا بھی اس کے ذات میں ہے میرے قیامت بھی اس کے ہاتھ میں ہے میری جنت بھی اس کے ہاتھ میں ہے میرے جہنم بھی اس کے ہاتھ میں ہے میرے قبل میں آسائشیں بھی اس کے ہاتھ میں ہے میرے موت حیات زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ عزت دلت رزق نعمتیں فراغی تنگی صحت بیماری سب اس ذات کے ہاتھ میں ہے اور وہ ذات جو ہے میرے تمام اعمال سے باخبر بھی ہے ایسا بے اختیار ذاتی وہ, وہ زاد پھر میرے بامات باخبر بھی ہے اور وہ وضاحات بڑا مہربان بھی ہے رحیم بھی ہے ارحم بھی ہے ساتھ شدید الحقاب بھی ہے تو پھر ہمیں اس اللہ سے کھلنے شرم کرنا چاہیے اور یہ سانس اپنے اندر زندہ رکھ زندہ رکھیں تو بندے یہ ایمان ہمارے اندر پختہ ہو جائے میرے جوانوں میں راضو میرے, میرے خانگرہ میں اور یہی ایک وہ آیت وال ماتونخبیر پر ہمارے ایمان پختہ ہو جائے آپ ہر گناہ نہیں کر سکتے اللہ دیکھ رہا ہے آپ کیسے گناہ کریں گے ہیں اللہ کے سامنے آپ کیسے گناہ کریں گے کوشش کریں ان مقدس آیات سے اس طرح فیض دیں کہ اللہ ہم سب کے توفیقات میں اضافہ ہو